میں تاریخ لکھ لو اسلام گیا ملک جنہیں چر اسلام تاب چر کتاباں پابندی رہنی اسلام جدو شروع ہو گیا کتاب شروع ہو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 جناب کے سامنے موضوع ایسی شہر بنا رہا جی تمام مسائل نمو سارے مسائل جائیں اور اگر کسا خبروں تامل سنتے رہے تو سوال کی گنجائش رہنی ہی نہیں آہ... آہ... سوال تو بندہ تا کرے جو گنجائش ہوے یہ جو ہر جواب پہلو سوال تو آیا تھوڑا میرا روے سخل جس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 میں جب یہ چیڑا گا وہ سارے آ جائیں جدو یہ پتا گا وہ سارے لانتی آ جائیں ایک ہوں نے جرائم یہ قانون جرائم کے سزا ہوں دی.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 میری مامیا نہیں فرضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری بات حدیث کے خلاف اسے نے گھر حقیقت شبل دیا حالانکہ انہاں کی گل حدیث کے خلاف نہیں لیکن سڈے پات والے کو شریر اگر انلیل کوئی ایسی ملی ہے جس نال امام صاحب دا مسئلہ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 ای رب دنیا کام بھی کرے نا پاس کام اور سوبت تربیت ملتا ہے آم بندیا نو ہوں اللہ تعالی فکیلان کی تربیت پا لے یعنی دوسرے لفظ رب دے بندے تیار ہو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 مدرسا پٹرول نقصان دین نو دے گا مدرسے نو ہمیشہ مدرسے کا ہمیشہ فائدہ کرے گا ہمیشہ بڑھائے چڑھائے گا گٹائے گا یہ گل سمجھ آ رہی جی یہ میں موٹی جی گل کرنا یعنی ادو شاخا کٹ کر کے آپ ودائی جائے گی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 اللہ رسول دی محبت آے نبی دی دین دی محبت آے اللہ رسول دی محبت ایک ہے رسول اللہ تے دین دی محبت دی دلیل ہے سبحان نبی پاک دے دین نال محبت نہیں او اللہ رسول دے دشمن ہے تو اللہ رسول دا دوست محب نہیں او منافق تے بے ایمان ہے جیڑا دین نال وابے رکھے تے کرے اللہ رسول دے نال محبت دا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 گوارا نہ کرے کہ کپڑا کیوں کیا ظاہر ہوں میں یارو وہ پیر ایسو ہوں جہاں کہ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 جنو و نظر آتا ہے سمجھتا ہے بھی ہے زمین بھی ہے بھی ہے, دی بھی بھی ہے. او دی تو بھی بیڑا سمجھ لیا نبی بس... اور... اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل... امتی...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 دل سے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 کیوں کہ بہت اٹھاٹ اڑکئی گلا ہو پیر کی کرے دل اندر مرید سے بولو سا بال کر اے میرے فکر دیکھا خیرت تے فکیری درویشی تو دعوی کرکرے غیور او بہت غیرت آیا بہت درویش آ جڑا گیرت والا درویش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 वाया अगला उठ के अठ कम सही करा मैं ओनू नहीं बना दसो ए सची दसो सची दसो कि दरवाजे ने चिथ ही खाणी दिख खाने जड़ा रसूल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 چا سچی سو کی نبی دروازے کیا ادر کھوتی ویک قرار دے ہیں کیا اندر تے پیٹیاں دے ویکنے نو جرم سمجھتا پیا رسول ہے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 دیدیا دیدیا بار کام کرن. بنا دار. بی نے لقب نہیں رسول اللہ کی شریعت باہر عورت پائے نہیں باہر ٹرالے کا <eri> مال ٹرک سے پاوے زل مے کے انصاف اچھے موٹر سائیکل تر سوار بہ جان پہ آدھے اور خدا لانت کل پائے گوڈی کر رہی ہے واپس بھی گھومنا کتنے شاپ وی نا بازار پھر آن کس کی عورت باہر دیکھا عورت نازک مدنے روٹی پکا در کر درم آنی چاہیے چکے وزن نہیں چک رہا آپ کما لکھ دی اوانات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 تو کام کر شان مرد نیدانے نبی شریعت نے عورت نو گار تا کریں جی और यार जिस जमन भी पाए भी पाजे ते, भापे, ते नहीं जा सौदा ट्रक पे ट्रक का सौदा कार पेला यारहरा ने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 بڑی عقل والے واسطے اشارے کافی ہیں سمجھ آ گئی نہیں لانت آ گئی گل گردن تو نہیں پہنا دوسری آ جماعت پرستی جماعت پرستی ایک انصاف نہیں رہ جماعت پرستی کا مطلب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 جما <متاز> ترستی <تصول> <تصول> دیوانا تھے ہے ایک انصاف نہیں رہتا میرا خانے کے مالک جلنا جلال فرماتا کسی قوم کی دشمنی کوان نہ انصاف نہ بنا دے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 کوتے نے کمینے نے حکومت بھی حق بھی بہت کثرت پرست مر ہوگے، گے لازمی نتیجہ ہے حق وہ کدی نہیں منو گے اگر ایک بندہ حق آ کے سو بندہ دس دا ہزار بندہ حق میں مخالف ہے، پوتیاں بھی منڈنی ایک بھی نہیں ہک کیا ہر کچی دکھو دیکھو خدا کھنے بولو بولو کتریاں کتریاں خدا کنگنی کنانی چاہیے پوتیاں بولو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 سوا لکھ نبی افضل نے جی سا نبی افسل ایک نبی بھی پچھلے بھی منڈی نبی شرح ہو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 گا پیسے ہر بند خلو ہے مال کا مال پرستی آئی شرافت دنیا کو سبق جو گئی ہے, بندہ ہے جو بٹی، گڑی بٹی جائے. انگریز بندے فلاں انگریز بندے، انگریز بندے،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 متعلے <سؤال> کی لگے کی لگے انسان بنا وہ تینو کی بنا دینا سکی ہوں رابطے اللہ <سؤال> ملا تین کیا چڑ چڑا جا تو مل جائے خدا جا سجدا کرے وہ دور ہو جاتا چڑھو نہیں میں شان چڑ جان چڑھ جانا کہ نہیں پچھو تارے دے ٹوٹ بجتے چڑھتا اتنا نبی ولی سارے تھلے شیطان شیتان شانبے نے وہ گلاب ہوں کچی داخلہ جہاں نہیں بندے پوت بندے سمجھتے اچھا گلاب کشتے دریاوٹا سرم یہ مطلب امن والا اسلام نو کو سمجھتے بدعت سنت سمجھتے ہیں سنت نو بت نو نو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 ایک دل پیسہ کس وجہ سے ہوا دو اکبر بادی سو سال پہلا پیار پرتا جو گیا تو well, <tycznie> exactly. آخر نکل گئی کرتا جو آخر نکل نہیں نکل نہیں بابا سمجھو دو چار بندے رڑ کے بنا کی یا نے بنا کی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 اٹھے گا توبہ کرے گا غلامی کی جان چڑے گا کرتے ہیں کو غلامی کردار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 تھا مدین دشکلا شاہدو لائی کر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 ہے کوئی سمجھ نہیں گل سمجھا سارے ایک دیور دیور کتنے جرم بنے انگریز حکومت دشمن سی سمجھو انگریز حکومت نے دشمن کافر انسان کا دشمن کافر شیطان شیتان کا پیرو کا سمجھو کیوں اللہ تعالیٰ سب کو بڑے وڈے فکرے میں کراؤ سارے طرح فکرے تو پیداؤں دے حکومت کو فکرے تو کیوں, کیوں بن گئے اس واسطے کہ کافر ہوں گے شیتان کا پیرو کا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 دی کھوپڑی ہے گندی سوچا کھوپڑی کا سہر حکومت او دے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 بندہ یار نہیں نے جرون گلکند کی جنہیں روڑی پتہ اسلام دا گلکند کی ہے آپ آگریز ہی کھوتے ہیں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 بربادی پی آئی سوچے کوئی کھانا فنکاری تو خالی ہو سوچ کا موقع دے اللہ فرمان خدا دے. فرعون نے قوم نو فروم بنا لیا جیان بھی آیا سب تخو بہ قوم آپ خود بنا لیا تو خدا من بھی جو.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 من مسل بنتا ہے منگی کا مسئلہ بنتا ہے, بند ہے کوئی مذہب اختیار کرے کوئی پابندی نہیں بنے کوئی پابندی نہیں سمجھو مرد قتل نہیں جانا کو کوفر جہاں مرضی اختیار کرے گمراہی خدا رسول لے قرآن کے خلاف لے جیو مرضی کرے کسی نبیاں رسول صاحب کسے فیصلہ بکواس کرے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 حکومت اگریز اپنی حکومت بولن جس طرح کہ اٹھ سولہ ایم پی او بنی کی بنی ہے سولہ ایم پی او ایک دفعہ پتا سکتی حکومت کے خلاف بولنے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 جب ہر بندہ کوئی سب برباد کرے گا برباد نہیں کرے گا حکومت نہیں اتنے برباد کرے گی ٹیم نقصان ہوتا ختم ایمان خراب ہونا کسان خراب ہونا سو لکھ جان گے برباد دین بدلاؤ اگر سو لکھ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 مستے جا کے نماز پڑھ سکتے مستے کے لیکن تو قتل نہیں کرنا چیر تسان قتل وارت ملک شروع نہ جی تصا قتل کرنے شروع کی تے پھر حکومت حد حد حد حد ایک مسئلہ نو سمجھا رہے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جیل وارت کا بازار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 رکھ کے بھی کے میں <تصور> <تصور> <تصور> <تصور>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 شا نوٹ من کے شیا کی حکومت کا حق منیا ہی کہ نہیں چل لان پیا اسلام کافر نکمت کا حق دینا لان پیا اسلام کے نہیں دے گا کافر کو کہاں دے گا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 نیتری ہے جن کو تم سنی اور تحریر کے سمجھتے ہو یہ نیتری لوگ ہیں سنی وہی ہے جو امام احمد ریفر کی حکومتوں کے ساتھ وہ نیتری ہے ہمارے سنت سے پہلے کیا بولتے اپنے اپنے اپنے اپنے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 लीमी शहे खड़ी केड़ी शह मुक् जाए अंग्रेज की हकूमत मुक् जाए मैं सार्ड का देन पढ़ना चाहना सकूल सवेरे मुक जाए अन बंदे रह जाए सकूल न पढ़े होन पुरान शराय इस्लाम पढ़े हो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 مقام فرد ہوا کہ نہیں بنایا پتھر گنا ضرور لینا کلو جب سمجھ نہیں آج میار ہائے ہائے ہائے پہچ کے پہ تک جو پہنچے لانتی ایک دقبال آ اقبال دا لکھ دے مت شیر لکھتے ہیں سفر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 صرف ایک حکومت کی حکومت کا سارا رنگ ڈنگ سمجھا پڑھا کر کیونکہ سارے کفر حکومت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 क्यों बढ़ती है आरे तंगे सारे दंगे फसादाकू मतलब फैक्ट्रिया समझो जैक्ट्रियांस दें कु जो कि जेडियां जेडियां फैक्ट्रियां लग जाए ना इस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 Horse of his skull Beрод kerrer Donald, the Sparkle of Shai Ka Hmm, and put here No No warmth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 میں گوشت حرام چندر حرام ہوں میں نکاح جہیا دیا بہن محرم رشتے نے انہوں حرام ہیں آن. میں عبادت اللہ تو سوا ہوراں بھی حرام ہن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 جو سکول سو سکول جفی جائے بازار چ لگ دو بازار چ لت منہ سے منہ کسے جگہ کسی جگہ سے تھلو چڑھائی کڑا کسی جگہ چڑھائی کڑا ایویں ہوئے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 اچھا تو ہوں جہ ماں آ آودا کھڑا ہے ایویں نہیں بنا چی مارے جی دسو دسو ویگ چپتے خود تلے بنے کھڑے نے یہ کیوں آدھے بے خبر مارے گئے ہیں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 ۔نا رکھ نام کترا پبلک سکول خدا بھی کرپیا نہ ہوئے حضرت صاحب نے حکایت کھولے پیام ہے نا ارشک اچھتا بھی گواہی دے دینے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 واقعیے ٹاؤن علاقہ روڈ گئی شیے شیے گھر والی تبلیغ کر شیعہ ہے تو نکل جہاں سننا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 چلو <açık> <تص dengan straf -tın> ہماری اے اس مول کے لیے عام السلام علیکم